والسلام نبی اللہ وعلا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب جمع روزے جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وبارک وسلم جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و جلال کا مظہر ہے اور جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ڈالے گا مشرکوں کو ڈالے گا گناہ جن سے اللہ ناراض ہوگا انہیں داخل جہنم کیا جائے گا یاد رکھیے جہنم ساتمی زمین کے بھی نیچے ہے اور اس کی جو آگ ہے اس قدر اس میں تفیش ہے کہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ گرم ہے اور یہ بھی روایتوں میں بتایا گیا کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے اب دنیا کی آگ میں کیا نیند آنی ہے دنیا کی آگ تو جھلسا کے رکھ دیتی ہے مگر جب جہنم کی آگ سے کسی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو راحت محسوس ہوگی یہاں تک کہ وہ سو جائے گا نیند آ جائے گی اس کو جہنم کی آگ اس قدر گرم ہے جہنم کی ایک شکل بھی ہے بھینس کی سی شکل ہے جہنم کی اور جہنم کتنا وہ خطرناک ہے دوزک چنگاڑتا بھی ہے اور قیامت کے روز جہنم کو فرشتے لگاموں کے ساتھ کھینچ کر لے کر آئیں گے کتنی لگامیں ہوں گی ستر ہزار اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے ستر ہزار یہ ہوئے چار ارب نبے کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر میدان محشر میں لے کر آئیں گے اللہ کی پنا اور اس وقت بھی جہنم ایسے چنگاڑ رہا ہوگا کہ اس کو فرشتے چھوڑیں تو اہل جہنم جو میدان محشر میں لوگ جمع ہیں سب کو جلا ڈالے اللہ کی پنا جنت میں ہے دراجات ایک سے اوپر ایک سے اوپر ایک یعنی جو زیادہ نیک ہوگا اس کو زیادہ بلندی ملے گی جنت میں اور اس کی نعمتیں بھی زیادہ ہوں گی اس کی راحتیں بھی زیادہ ہوں گی اس کی آسائشیں بھی زیادہ ہوں گی اور جہنم کے اندر ہیں دراقات طبقات ایک سے نیچے ایک, ایک سے نیچے ایک جس قدر جہنم کی گہرائی زیادہ اس قدر عذاب زیادہ آگ کی شدت زیادہ جو جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا اتنا زیادہ جہنم میں نیچے ڈالا جائے گا سب سے نچلا جہنم کا طبقہ ہوگا منافقین کے لیے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ میرے آکاد عالم کے داتا حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ستر ہزار وادیاں ہیں دو پہاڑوں کے درمیان گہری جگہ کو وادی کہتے ہیں گاٹی بھی کہتے شعب بھی کہتے جہنم میں ستر ہزار وادیاں ہیں ہر وادی میں ستر ہزار گھاٹیاں ہیں ہر گھاٹی میں ستر ہزار پتھر ہیں ہر پتھر میں ایک سانپ ہے جو جہنمیوں کو چہرے کو کھائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اور ایک روایت میں ہے جہنم میں ستر ہزار وادیاں ہر وادی میں ستر ہزار گھاٹیاں ہر گھاٹی میں ستر ہزار گھر ہر گھر میں ستر ہزار مکان ہر مکان میں ستر ہزار کنویں ہر کنویں میں ستر ہزار اشدہے. اشدہ اشدہ کسے کہتے ہیں سپ سانپ کو انگلیش میں کہتے ہیں اسنیک بہت بڑا سانپ جو بہت بڑا سانپ ہے اس کو اجدہ کہتے ہیں ہر اجدہ کے منہ میں ستر ہزار بچھو کافی یا مناسب ابھی جہنم کی گہرائی تک بھی نہ پہنچیں گے یہ سب سانپ اور بچھو اس پر ٹوٹ پڑیں گے حملہ ور ہو جائیں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ جہنم کی ایک وادی ہے اس کا نام ہے ویل جس سے جہنم بھی پڑ مند. یہ جہنم کی وادی جو ہے یہ بے نمازیوں کے لیے ہے جہنم میں ایک وادی ہے اس کا نام ہے لم لم جس میں سانپ اور بچو ہیں یہ بے نمازیوں کے لیے دوز کی چار وادیاں ایک روایت میں بیان کی گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں عذاب دے گا ایک کا نام ہے ایک کا نام ہے خلیز ایک کا نام ہے افام اور ایک کا نام ہے غی جہنم میں جو وادی ہے موبق نامی اس کے بارے میں پارہ پندرہ سورہ کہاں کی آیت نمبر باون میں ارشاد ہوتا ہے وجہ النا بائی نہ ہوں اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے اس جہنم کی وادی میں کون ہوگا پتوں کو پوجنے والے بت پرست اور ایک روایت میں ہے کہ موبق جہنم کی وادی اس میں پیپ اور خون بھرا ہوا ہے اللہ کی پناہ اور حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں موبق جہنم کی ایک نہر جس میں آگ بہتی ہے نہ جانے کیسے آگ ہوگی کیسے بہتی ہوگی توبہ توبہ استفر اللہ اس کے کنارے پر کالے خچروں کے برابر سانپ ہیں خچر کس کو کہتے ہیں خچر ہوتا ہے گدے سے بڑا گھوڑے سے چھوٹا کالے خچروں کے برابر سانپ ہیں جب وہ سانپ جہنمیوں کو پکڑنے کی طرف ان کی طرف پکڑنے کے لیے لپٹیں گے تو جہنمی ان سے بچنے کے لیے آگ میں چلے جائیں گے اللہ کی پناہ جہنم کی ایک وادی ہے اس کا نام ہے غی غیم کے ساتھ فخلا فہمباد ہم خلف نلا شہوات فیل قو غیا ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگ پائیں گے یہ کن کو کہا جا رہا ہے یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے بجائے گناہ کو اختیار کرتے رہے غی جہنم کی ایسی وادی ہے کہ جہنم کی دیگر وادیاں اس کی تپیش سے اللہ کی پناہ مانگتی ہیں یہ کن ہے جو استخلا بدکاری کے عادی ہیں ان کے لیے جو شراب کے عادی ہیں جو سود خوری کے عادی ہیں جو والدین ماں یا باپ کی نافرمانی کرتے ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ جہنم کے ایک وادی ہے اس کا نام ہے اسام علیف علیف میم وہ میں یف کا یل کا سورہ فرقان میں اس کا ذکر ہے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا کون سا کام شرک قتل ناحق بدکاری ان مجرموں کو مشرکوں کو جو قتل ناحق کرنے والے ہیں بدکاری کرنے والے ہیں آسام نامی وادی میں سزا دی جائے گی جس میں پیپ اور خون بھرا ہوا ہے اللہ کی پنا اور ایک روایت میں ہے کہ آسام میں سانپ اور بچھو ہیں ان کا ڈنک ستر گڑوں کی زہر کے برابر ہے ہر جسم ہر بچھو کی جسامت پالان ڈالے ہوئے خچر کے برابر ہے جہنم کے بچو خچر جیسے ہیں اللہ کی پنا یہاں چھوٹا سا اتنا سا بچھو ہوتا ہے اور تڑپا کے رکھ دیتا ہے اور ایسا بچو اللہ تجربے سے بچائے سنا کہ جب یہ ڈنگ مارتا ہے تو جلن ایسی مشتی ہے جیسے آگ لگ گئی ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ وہ جہنمی بچھو جو خچر جیسا ہے جب وہ ڈنگ مارے گا اس کی جلن جہنم کی آگ کی تپیش سے غافل نہیں کرے گی یعنی جلن الگ محسوس ہوگی اس کی اور جہنم کی آگ کی تپیش الگ سے ہوگی اور بچھو اسی لیے پیدا کیا گیا کہ اس پر مسلط کیا جائے گا اللہ کی پنا اللہ کی پناہ اللہ کے پناہ میرے آلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکا شریف کی روایت ہے جہنم میں بختی اونٹوں کے برابر سانپ ہے یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر چالیس سال تک رہے گا دو میں پالان بنے ہوئے خچروں کے مثل بچھو ہیں تو ان کے ایک مرتبہ کاٹنے کا درد چالیس سال تک رہے گا مفتی احمد یارخان نعمی نے سدیش کی شرح میں لکھا وہ سانپ جسامت میں تو اونٹ کی طرح بڑے اور موٹے ہوں گے مگر شہر میں رفتار میں پتلے سانپ کی طرح ہوں گے دنیا میں جو موٹا سانپ ہے نا وہ اتنا زہریلا نہیں ہوتا پتلا سانپ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے اور تیز رفتار ہوتا ہے اور سانپ جب کسی کو ڈستا ہے اس کی تکلیف کیسی ہوتی اللہ کی پنا اللہ تجربے سے بچائے اس کو ایسی تکلیف ہوتی جیسے جان نکل رہی ہے جیسے مرتے وقت تکلیف ہوتی ہے خدا کی پناہ اب یہ جہنمی کو تکلیف ایسی ہوگی جیسے جان نکل رہی ہے مگر جان نہیں نکلے گی موت آئے گی نہیں اور بچھو جو ڈنگ مارے گا اللہ اکبر اس کی تکلیف کو وہی وہ جانے جس کو کبھی بچھو نے ڈنگ مارا ہو اللہ بچائے اس کا زہر سارے جسم کو پریشان کر دیتا ہے اور بعض بچھو ایسے ہیں دنیا کے اندر مفتی احمد یارخہ نئی میرات میں لکھ رہے ہیں کہ تامبے پر یہ ایک میٹل ہے دھات ہے تامبا. اس پر ڈنگ مارے تو وہ تامبے کو راک کر دیں اور دوزر کے بچھو کتنے زہریلے ہوں گے اور یہ زہر انہیں تکلیف تو دے گا مگر جان نہیں نکلے گی تو آسام نامی وادیوں میں زانیوں کو آزاد دیا جائے گا اللہ کی پنا اللہ, اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ایک صاحبی ہی فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ سنی ہوئے حدیث بتائیں تو انہوں نے فرمایا کہ پیارے اکا علی سلاد اسلام نے فرمایا اگر چار سو درہم کے وزن کے برابر وزنی پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم کی گہرائی میں پھینکا جائے تو پچاس سال کے بعد وہ غئی اور آسام میں پہنچے گا تو پوچھا کہ غی اور آسام کیا ہے فرمایا جہنم کے دو نیچے کنویں ہیں جن میں زانیوں جن میں دو زخیوں کی پیپ بہتر آتی ہے اللہ کی پنا اللہ کی پنا حضرت سینا وہ اماما رضی اللہ تعالی الن فرماتے ہیں جہنم کے بلائی کنارے سے گہرائی تک کی دوری ستر سال کی مسافت ہے اور اگر دس ماہ عظیم الجسا اونٹوں کے برابر کوئی پتھر یا چٹان لڑکائی جائے تو ستر سال کے بعد نیچے پہنچے یہ سن کر غلام نے ارض کیا کہ اس کے نیچے بھی کچھ ہے نے کہا ہاں جی ہاں غئی اور آسام یعنی غئی اور آسام جہنم کی وہ وادیاں جو بہت ہی نیچے ہیں اور جہنم میں زیادہ عذاب اور سزا اس کے لیے ہے جس کی گہرائی زیادہ ہوگی اور یہاں استفر اللہ سود خوروں کو ماں باپ کے نافرمانوں فرمانوں کو زانیوں کو سزا دی جائے گی اللہ کی پنام اللہ کی پنام الہی قیلا ماہوں میں فر دوس میں داخلہ مح اللہ چرنی ملندا ہمیں جہنم کے کنویں کیسے ہیں جہنم میں کنویں بھی ہیں حضرت حسین عبید بن عمیر رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جہنم میں بہت سے کنویں ہیں جن میں بختی اونٹوں کے برابر بڑے بڑے سانپ اور سیاہ خچروں جیسے بچھو ہیں جہنمی آگ کے عذاب سے تنگ آ کر ان کنو سے سائل پر آنے کے لیے مدد مانگیں گے یہ سانپ اور بچھو ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور کیسے پکڑیں گے استقفی اللہ یہ سانپ اور بچھو جہنمیوں کو ہوٹوں اور پلکوں سے پکڑ کر قدموں تک ان کا گوشت اتار ڈالیں گے دو ان سے آگ کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے آگ آگ پکاریں گے دوبارہ آگ میں ڈال دو یعنی یہ کہیں گے ہمیں آگ میں ڈال دو اور یہ سانپ اور بچھو ان کا تعاقب کریں گے ان کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ جب جہنم کی گرمی کو پائیں گے تو یہ سانپ اور بچھو لوٹ جائیں گے اپنے دلوں میں داخل ہو جائیں گے اللہ کی پناہ حضرت سیدنا یزید بن شاہجارہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہیں اس طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جہنم کے کنارے پر موٹے موٹے سانپ اور خچروں جیسے بچھو جب جہنمی عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے حکم ہوگا باہر نکلو کناروں سے باہر نکل جاؤ وہ جو ہی نکلیں گے یہ سانپ جو موٹے موٹے اونٹوں جیسے سانپ ہوں گے انہیں ہوتوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے ان کے کھال اتار ڈالیں گے یہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے تو ان پر خارش کجلی مسلط کر دی جائے گی اب یہ جہنمی کھجائیں گے خارش کریں گے یہاں تک کہ ان کا گوشت بھی جھڑ جائے گا یہاں تک کہ کھال اور گوشت دونوں جھڑ جائیں گے ہڈیاں رہ جائیں گے ڈھانچے رہ جائیں گے پکار پڑے گی آواز آئے گی اے فلا کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ہاں کہا جائے گا یہ اس عیسا کا بدلا ہے جو تو مسلمانوں کو دیا کرتا تھا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اب وہ ڈرے جو ماں کو ستاتے ہیں باپ کو ستاتے ہیں بھائی کو بہن کو اولاد کو پڑوسیوں کو اپنے سیٹ کو سیٹ ملازم کو تنگ کرتے ہیں وہ جو پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں کچرا اس کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں وہ جو او موٹے اور کلو ان کے نام رکھتے ہیں عجیب عجیب ان کی دلزاری نہیں ہوتی ان کو ایزا نہیں پہنچتی یہ ایزا پہنچانے کے انداز ہیں کسی نے گناہ سے توبہ کر لی اس کے وہ گنا یاد دلا رہے ہیں ایزا نہیں پہنچتی اس کو جو دنیا میں مسلمانوں کو ایزا پہنچاتا ہے برے نام لے کر تکلیف پہنچا کر بڑا تو طاقتور ہے اس کو تھپڑ مارا اس کو کونی ماری اس, اس کو چڑھا رہا ہے اس کو منہ دکھا رہا ہے یہ جہنم کی وہ وادی ا ترغیب ب حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انچاس فائیو سکس فور نائن اس کے اندر اگر اللہ کی ناراضی کی صورت میں ڈال دیا گیا ہمارا بنے گا کیا اور یہ اس کی سزا ہوگی کہ وہ جو مسلمانوں کو ایزا دیا کرتا تھا اس پر خارش مسلط کر دی جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے جہنم سے آزاد فرما جائے. الہی الا مغفرت کی دعا مانگ النار ما چرنی من النار چرنی مینندار من النار یا مجیر یا مجیر یا مجھیر کا یا رشم اللہ سلو البیب